تین سو پینتالیس میں جو پہلا ہے یہاں سے ہماری آج کی عبارت ہے دس بجے اولیا بہانی الله يتم لها لها وقالا لهم اس عبارت میں ایک مسئلہ بیان کر دیا اگر بادہ عورت ہے اور وہی کے اجازت کے بغیر خود وہ اپنا نکاح کر لیتی ہے جب وہ اپنے مہر مہر مچھلی سے کم لیتی ہے یا کم متعین کرتی ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا نکاح مناسب ہوگا ادھر امام صاحب رحمت اللہ کے نزدیک اور یا وہ محر کی کمی کی وجہ سے اعتراض کا حق حاصل ہوگا یہ مسئلہ ہے امام کا رحمت الدارے کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا یہ تو دل اتفاق ہے اس میں بارے مرضی سے وہ ماہر نکلی کر کے بھی نکاح کر لے گی کسی تو نکاح مناسب ہو جائے گا امام اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح مناسب ہونے کے بعد اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل رہے گا ماہر ہونے کی وجہ سے جب یہ سر جین رحم والا فرماتے ہیں فرماتے اولیاء کو اس میں اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے سے کم مہر ہوتا ہی نہیں کم از کم دس گرہن ہونا چاہیے یہ حدیث میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ دس گرہن یہ شریعت کا حق ہے اور اس سے اوپر جتنا بھی مہر ہو وہ عورت کا حق ہے اور جب وہ عورت کا حق ہے تو اس کی مرضیوں کو چاہے تھوڑا معاف کر دے چاہے سڑے کا سارا کر دے جہازا اولیا کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے اس کے اندر جی ہاں ایک امام صاحب ہمارے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولیا کو اعتراض کا حق حاصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مہر زیادہ ہوتا ہے مہر کی گرانی سے اولیا فخر کرتے ہیں جب ماسلوں میں بیٹھتے ہیں لوگوں میں بات ہوتی ہے تو محل کی کمی ان کے لیے باعث شرم ہوتی ہے باعث آڑ ہوتی ہے ماہر زیادہ ہو تو بڑے فخر سے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو مہر کی کمی میں آڑ محسوس کرنے کی وجہ سے اس میں او لیا کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا دیکھیے کو ہم پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھی نہیں اور یہ صورت مسئلہ مطلب بہادر وغیرہ مسئلہ ان نمائش سے ہمارے پودے محمد سے نکاحی یہ بنی کے بغیر نکاح کرنے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کے قول مرضور جس قول سے انہوں نے رجوع کیا اس کو موت پر ان ماننے پر مسئلہ صحیح ہے یعنی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول تو یہ تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو منافر مانتے ہی نہیں کہ موقوف مانتے تھے امام محمد کا کال کسی رہا ہے کہ یہ موقوف مانتے تھے اگر ولی اجازت دے دے گا نکاح ہوگا نہیں دے گا تو نہیں ہوگا لیکن اس قول کے پتہ چل رہا ہے کہ سائبین کے نزدیک اسی عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پول سے جس کو وہ نکاح بغیر ولی کے محقوف مان دیتے اس سے رجوع کر لیا تھا اس کے یہاں پہ یہ کے امام یوسف کے ساتھ مل کے یہ بات مان رہے ہیں کہ بغیر ولی کی اجازت سے اس نے ایک بارہ عورت نے اپنا نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ امام محمد نے اپنے پول سے رجوع کر لیا تھا یہ اسی عبادت کا مطلب ہے اور ان کا رجوع بھی صحیح ہے شہاد مسئلہ گزرا ہے یہ ان کے رجوع پر سچی شہادت ہے امان محمد نے اپنے اسکول پر رجوع کر دیا شرف حقوح یہاں سے حقوح جو دس دن سے اوپر ہوگا وہ عورت کا حق ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ من ما دس دن شریعت کا ہے. اس کے اوپر جو شریف نے مقرر کر دیا اس کے اوپر جو بھی ہے وہ عورت کا حق ہے اور میں نے خاطہ حق کا بولوں نہیں آتی جی اور جو اپنے حق کو ساعت ساعت کر دے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا تسلی جیسا کہ مہر کو مقرر کرنے کے بعد اگر کوئی سارے کے سارے مہر کو معاف کر دے کچھ بھی نہ دے تب بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اگر وہ اپنے حق میں سے کچھ کم کر دیتی ہے تو اس کے اوپر اعتراض گاہک نہیں ہوگا رحمۃ اللہ امام کے چونکہ نظر بڑی دور کی تھی ریاست بہت گیم تھی اور معاشرے میں یہ بات ہے دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء اولیا غلاء نہ کہ اولیاء جو ہے مہر کی گرانی سے فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ داغی عرو نبی نقصانی اور مہر کے کم ہونے سے ان کو بھی دائی جاتی ہے اش بہل کفا آتا تو یہ کفا کے مشابل ہو گیا اور کفات کا اعتبار کرنا ضروری ہے بعد آتی تو کفات تبھی ہوگی یا تو باہر اس مسلم مقرر کر دیا گیا اتنا لے کم از کم اس سے کم نہ کرے اگر کم ہی کرنا ہے تو کم از کم ماہر مسلم کو لیا جائے اور اتنا لے بدرنا اور یا تو اعتراض کا حد حاصل باہر حال رہے گا خلاف ابرائے خلاف ابرائے بری کر دینا یہ جو اوپر بات کی نا فتح ہی فرماتے ہیں کہ جو اپنا حق حاصل کر دے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا جیسے یہ مقرر کرنے کے بعد تکنیا یعنی مہر کو مقرر کرنے کے بعد اگر عورت سارے کا سارا مہر معاف کرتے تو وہ بری ذمہ ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ اس خلاف اسی کسی کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی کی برابر معاف کر دے وہاں پہ مقرر کرنے کے بعد سارے معاف کر دے اس وجہ سے کہ وہاں اس کے سر کوئی آر کی بات نہیں بلکہ وہاں فخر ہوتا ہے کہ دیکھو ہم مطلب اتنی اوقات کے حامل ہیں کہ ہمیں ماہر کی ضرورت نہیں ہے سارے کا سارا معاف کر دیا وہاں پہ تو بلکہ ایک اور فخر کی بات ہے وہ آر کی بات ہی نہیں ہے چہرے تمہارا مسئلے تو جواب ہے کہ اس مسئلے کو اس مسئلے پر تیاگ کرنا یعنی مہر میں کمی کرنے والے مسئلے کو ماہر بالکل ہی نہ لینے والے مسئلے پر تیاگ کرنا یہ درست نہیں ہے ایسا کیا مال پارک ہے کیا درست میں طرف سے میم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اجازت بدل ابو بن سہ سبھی تو یہ ان شادی سبزی ہم گر پڑ رہی آگے